قال النبي جل الله انا وسلم وحللت لكم الغنائم لا يا وجلو وهذا لكم من الغنائم من الغنائم غزيره تاخذونها تاخذونها باجله يا قوم وحللت لكم الغنائم جت اشاره الى تحليل الغنائم وخسيسه لي امتى تابعوا متوني كيا كي جهاد لهم باش غیر مجاہدین رسول نہ مستحکن عام امت دے داوی مسارف هم جاهدين تقوم بغنمات وكما رحلت على الوطن وخمس على الواق تقوم بسنور أخماس مجاهدين حضرين و بها نا... غانبات... سنة مسادة ماتتتتنا أخوالياتتتنا هسينا نابرم عن أروة البوريكي و نعم نبي صلى الله عليه وسلم و نعم نبي صلى الله عليه وسلم فهل محفوظ في نواة جاء جهد حصول تغنمات و المغنم إلى يوم القيامة و بها سنة أبو اليمن أخبرنا شعبنا تسنة أبو الله رجال نبي و رائ اللہ <سؤال> اور تم سے کرنا محمد Okay. ال ouais. رسول اللہ رسول اللہ صلاحیت فَذَكَرَ دَرَ رَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ كَلامَ الْمُبَارَكِ الْمَامَرَنَ أَرَ حَمَادَ الْمَنَابِذِ غَذَانَ أَبِيًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَدْعُونِي رَجُلًا يَعْمَلُ فِي أَوْمِكَ مَثَلًا ہاکینہ نذیر تذبیح میں قال <سؤال> کہ بذریعہ کدی کرزنی وہ ہوئی تو آئی یم نے تو ادم کی داغے سا آوازے کرنے دے اور یادے دا ناغمہ پھندرا جی چہویں دے طرح چھو گئے ندلا سرے راجی چہ بنا بو یتم اورے باسرین دے دروازے دیکھڑی رے ولا میرا سکو باو چتھ دے یے دیسے چھول دے نال سے چھول والا بندرا جی یا بلاگ ذالک وہ انت زیرو ویلاذا ہے دہم تزوید داری تے بچپن دار کیدو دو گے دو وقال زرا چامر جاد فتنہ یلا دار جہاد تھا ند شوکتہ انا میں ختم مت سراترا کر ند او کریم مندار عہدے مامور کی پدی اورب بلا فقال الشمس ان تمام امور عالم امور تم امور پورے پر غذن امور پجاد بن اوپر ہے دی اللہ وعدمان ان لقكم امورن تاسکی غندے اور کائنات رہی کہ فنی باینی لو عام تمہاری طریق قضا اور اجما سے بیعت کی لا ہر قبیلے نے یوسرے رجعات کروش پر جگہت یا درجن می وہ تک لا ق یوسری وقار کے بتا سکے خانت میں ہمارا بلا برتے ہیں فزوانی کبھی صاف اور لدھی اور کناؤں کی مبیات داد بہما قبیلہ کا دو کا کا سانڑا سنتا وسر قال فيكم اغلاطاء سوید قال فيكم ان فجا وجاء مزيل البرام دراسين يسر الى وغلد ثرو برشاد اثر دیوانی دونے وان دی پر کرے مگر ہوئی سلامرا میرے صاحب وہ زروها نری کو فتنیات فجا جنار ثانیہ قال صلاح ویسلا غلنا قبل دعاء سمح الله ورضى عن دا سب کو مسلم کہ حرام ذیوم التحدی را را فونه را جنا ولا لازم سمنگا عی سمنگا بابن الغنيمه لمن شاهد الوقت نعلم مقدار كذا الحاضرين احصاهم ما في عندهم كما سمو قاموا ذلك الرجال الشاغلون في معركه و دجان مهاتي موجود فذا جنازه فانا تمام الملكه الدنيا زمان النبي ليس نوبدین و کی دی؟ دا سن شو حاصل امام والے امام کا <تصفح> محقف دعا منپوری امام تقسیم کو جادو خطاب کا بنی مطلب بارگی اداب لوگوں انسان بج برادری کے مناج میں حدیث سے پڑھی کہ جالی موسام نے نہیں بلکہ جن نے ملائی وہ تھا محمد نے بچوانا تھا تنوکن کرنا تھا محمد کے ترشیو انا قال تماما شباب ال حدثنا ابو مدرك قال قال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يقابل للمغنى ورجل يقابل للانثرا من ذكر لله وقال من قاتل لتكون كلمه الله من يقوت بالله ما روخذنا بالامان ما يطمئن اليه ويخفى لمن لا يدروا سيدي ماط سوره 30 ودارج تفسيمي ابن مالك غيره ونسل او ذا يخفى لمن لا لم يدروا توصي بك يخبريه معلومات بغيمت ذكر كل الغنيمت لمن شاهدن وقت الغنيمت قال تعالى بعد سوره 10 جنط حاذمي او بي لا تكون يسمعون ذلك حسدا ذا بيان تفسير نمانه ده يا 4 تراجم دو میںادی میں کام کیا ہوگا عند الذي شيدا بسروا وقال اتى سماع جناه منى قالوا واغلا واغلا نوازل مقامات ابن نافذ جاوا ماجر قام هذا و قرن له فقال يا ابو مصر خاف قال قال صلى الله علیه وسلم تقدیمت ہوا تقدیمت کے تفسیری کتاب المادی کی, کی طرف بابا بابن تقسیم کو لیکن قرآن صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم قادمانی فغضوی خاندر کے حالی ہی او طرف اٹھاری نفذ راہد اٹھاری درنی آقا نبی نسلہ محبوس و ساتھا دی انسار کے دو فساند سن کے ورکرے دفار دا حواجد مسلمان و دفار دا عدتا تیز بلہ دا جہاد دفار اور یاตะ کا اللہ علیہ وسلم حادیسی چوریم سخت مال ہو سکیے الاول بیان حالات زبیر رزم ہو کے شہادت قواعد کی حل گردی مارا دادی الفسول القواعد ترم ارواح و معانی دو معدہ و شرعہ کی ذکر و بید جوابات انزم انوان کو مسئلہ ہی زمیرات و زبیر رضا ہوں کی دعا سے مسئلہ تقسیم دے حسوس و فورا سو بارے بید تصحیف رحاصرہ از تقسیم دے حسوس و فورا سو بارے انزم انواناتی پتاخیب دے حدیثیت انہافر اول بیان حالات زبیردنہ او بیان مآصری و حالات عبداللہ زبیر و آخر جنگ جمل زبیر رضی اللہ تعالیہ اندرل سلطالو کا سند کی اسلام ان اول سند ولو اور کی انہیں بیل سرف معبید داود عبداللہ المصرم ہوگی سفارت سارید مسلمانانوں تاکہ اس کو فالو فالوار کو مخارج پر بیان کرنے کی ہمہاتے کرے ہوا میں زاد ذات اللہ میں سرون وحی فی المکہ ثم هاجر الحبس میں ہجرت کو ہجرت کو کا ہجرت تو 10 مدت نبی مدینہ منورہ کا سرمت والسلاما رضی اللہ عنہما کی کہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مابند مار کے اول من صلت صحیف فی الاسلام اول دہا خلقوں نے دے جی ترے روح کریو فی الاسلام کی واقع داو جی خبر خوش و صحابوں کی نبی صلی اللہ کو تلا بار نبی صلی اللہ قطر کو صلت صلت و حر جب رہوط نترہ ویسر میدانت رہوط فلما رسول اللہ فی الاسلام یوید جو جاندے اسے باوہ پشاند روح بیرتے ترہ آنے سے کہتے ہو نبیلہ سنبری دا فضعا لہو علیہ السیفی ظلیم دعاو اکلا داغت اس دن دل دفائیم دعاو اکلا شہدن مشاہد اکلا لہام عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوزارنگی سرد نور و خلفاؤنا بدلتا چاہو الملکہ دو احوت کے زیر پڑھ کے ہوتا اصحاب تاریخ اصحاب السین ذکر کی کہ برشتین دعاقا فشکن را قدر شوئی خلاس مائی ہی اور نبیر اسلام یہ لئی ہے لَيَّتُ لَلْنَارَ أَحَدٌ شَحِدَ بَدْرًا وَالْحَذِبِيَّةِ لَيَّ لِجِنَّارَ لَيَّتُ لَلْنَارَ أَحَدٌ شَحِدَ الْبَدْرًا وَالْحَذِبِيَّةِ نشتنے جہانم تا داخل دے جہانم تا جسوک بدل تا حضر شوئی مسلم سترک ابو ذات صلی اللہ علیہ وسلم دا غی کتاب المغازی جلد سانی کی جنگی بدر کی دامد اور جہاد رضی اللہ تعالی عنہ سواچہ ہتا تو کیا کہا کہ لیوا رسول قرن خلیفہ جب کرسی نہ غلط فصارم اگرم وا رسول میں ذات سوا چاہو پاس ہے رسول دیوال رسول تاب سوال عطا فاضلہ یاد تو رسند ربلاف کا علی علی رہو کہار مثالین متعب کاتب نزبن وہ اپنے ورتلا اگر شے ہو حجاد مدیر قتل کو دعوت کم سامان نہ ہائے وہ عبد المانق تھا تابع سے بیار ہوا اللہ کا دارنگے دا زفغار کے تے علاقے او معاشر فلاح سارا جی اخذن اہشرۃ المبشرہ اجگما چر او میں شردی میں شارن فز جنا بنا کہ ورگنے دین دی معاشر نش دیو یو اہشر او بشرو نا یو کذ ہلی اہل شوراو نا جگما مغرو انتخاب پر اس پر شورا دی انتخاب تو خلافت تو فارن کیو دیو امرن ہو وی دیو مسلم <سؤال> ان رسول اللہ صلی الله و س televízی رسول اللہ وعنمه identicalہم جناب رسول اللہ صلی اللہ و؛ب enfin ne mouth ourself whether in def kilogram اس للک سفر قتید شرائب کر تو انfore backs رنرو جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خواب اورش��aniaUB birds but ان کے عارت واسورین In Uh Commons سفر انہوں کے منہ انہوں میں اسinger و او خاص خاص دوست قربان جی امن کی جگہ نہو اتقام راه النبي وهذه حواريوه والقول بهذ يعدلوا اي مذبهر هو قائدو سيدنا النبي عليه السلام وهذات النبي عليه السلام حواريوه والقول بهذ يعدلوا داغف معاون مخلص يسوسن كرري لكل نبي حوارين وحواريي اذبير داغف قول ذا فيس برابروا <تصفيق> ذن سبالكم نوكي علماء ذو والقول بالهذ يعدلوا تاور لذ فن برابر دار کے لیے منجلم تا بولہ نہ مارا تا دار تاور کن اللہ تا بولہ نہ مارا تا اخباری یوم القول بالفعل یؤذل خاص معامل اور دور نبی علیہ السلام تاور لذ فن برابر اقام ارا من ہاجی و دریقہ ہی یاری و ای الحق پر حق ادن قائم فنہ ہا اوقات نبی علیہ السلام علیہ دوستی کا ولد آغا چاچا چوک متولی رہا وَلَحَقَّ آذَنُ حَقَّ ذِمّ إِنصاف وَلا قَوْلُ فَارِسِ الْمَشْهُورِ وَالْبَتَلِ الَّذِي زَبَرَ ذَا الفَارِسِ شَاسْوَارِ ذِي مَشْهُورِ بَتَل ذَرور وَالْبَتَلُ الَّذِي عَظَمَ لِلْإِنْسَانِ يَسُورُ لگ بھو جنگی بدر کی کیا نظام ان دا زاکر دار بھی جنگی امور کی نور مغات کم داغا بار دی و ان ثنا عمران قالت تبیو ہیا تو امو امن اذن اور یہ اذن خبر دے دی و ان عمران قالت تبیو امو ہا سرے چموری تبیو جو درود نبی السلام خاندان کیوں نے آپ نے مرات جد اбяد نے بیز سلامو عاوا او تنزارو نو مینا سبے کیں دا یہ خاندان نا زبیر شرافت نے اشارہ کریا ہم دکل طرف ہز مورز در بنا ان ایمران شرافت نے من جالب الہم وا ان ایمران کا نے ثبیت اگر سارے چ ثبیہ امور انداز شرافتن من جانب الام ومن اصد جیبیتی لمرفلو اور جد اصد خاندان نہیں خاندان پیسر لمرفلو لمعظمو لَو رسول اللہ قربا قریبتا ومن نصد الاسلام مجدن مؤثرو در فارد نبیرس ہم پر رفنا لزیخ والواریدہ ساندرین بو نطرور زیو در خجد فبران رضینا نحا ورارو رسول اللہ قربا قریبتا محفوظی محفوظ محفوظ محفوظ وزیر دیر غمولہ مصبت دونے دی چی مدافعت کرے زبیردن آقی کو ترہ بانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقی واقعی تی شرط موخزی کر رہا چی جی خبر خورت چی نبید السلات والسلام قطر شد ترہ رواغس ہے و ترہ راق میدان کا ابت اشارہ کری حسان اللہ وقتم قربتن زببت زبیر بسیبی ہی ان المصطفہ واللہ یعطی وعید زجو دیر مصبت دونے چی مدافعت کرے زبیردن آقی کو ت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ورتی اجل اور دیر اجل فین کشف انصارۃ الحرب حشہ یا اب یہ تو سب باقن الالموت يرقدوا فین کشف انصارۃ الحرب حشہ حرف علہ الکشفۃ تو یعنی فدکی جنگ دپلے پنڈے نا جیسے جنگ شروع چھکنے کہ چریدری کی آردہ پرپن لئینا پہنسیگرہ شروعی نحش شہا اسعرہ دے تیزی زہ جنس کی تیزی دے اب یاد سباقین الان موتی ارکلو فتر سبینو آدھے ہیں دے اب یاد سبینی فاق سبینی ترو بانی سباقین با مخیقیدن کے دے میدانتا شاہتا نہیں ہے مخیقیدن کے دے میدانتا ماتا مزبرو نی پے ولا سيكون الدهر ما دام الدهر ما دام المردم انه بيداشيب اين ذا زماني کے ان تو قیامت وفرصوصي اسبل گھر موجودی ذا حتان الرو قصیدہ ذا وہ غلمرنگے ما تا دل جسمالا اما لحم و لحم و الا وہ جنگی جمن کی جڑ سلاوی تفسیر حرات ارواح دی شرخیو اوکل کی علی روح تعواز و قنادہ اور ذکر کرتا حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتاہ نہیں لیتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتا تو قادر علی و انتا ظالم لیکن تا عجل رضا ہوسا جنگ تو تو کی ظالم ہے حدیث باوری جنگی پرے ہوئی ہوا قصرہ روان شکل لجمعات مار سمدنی منوری پر طرف باری و حدیث باوری سلم عقیق احرام کاور عبر سنہ سبانی تمیون نا اور پسرا روان کر واہ شباب کے ذکر کی دو بانے شکارو شکارو جدا شکارو جدا شکارو تو دو مال قتل کر اور سنت الافریق اومے ون نہ حاضر ہو نے ہلو مالوطی نام રાખી اللہ ذکر خبر ہے جس دار شکارو صدا کی کارو رجب اللہ تاذنو اجازت ہو تو اللہ تاذنو لو وبشرو باللہ اجازت نے کہ وبشرو باللہ سین اور کہتا کوئی جہنم والے جیسا سن نبی علیہ بن جانے بنا ذکر گئی بہترین تو اور تجارت جا تجارت مبرورنے لنتبو انا آغا پر پیارا چاہا مال حراقت چن راضی اور تجارت جیت الہت جیت تجار دعوت سر ورامانوں اووامے منا مدن مقرروا ا مزابے ذکر اولل قرن هاٹ پھول بے خلات تو سب تو بہ ہی ورا کول درہمون الہ بی اور تو می تم را سہیو غیرا کے وقت راضی کے علاوہ امارات عہدہ چھ تنہ سنبھال کلی نیر عاملیت اور اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو خدیجہ رضی اللہ ختم ہوا صدیق رضی اللہ عنہ جوڈ اسمار نہ تھا تاخور دا محاصر او دا زبیر سے او او اسلام, اسلام کی, دو وقت نبیل سنگی کی, کی کو مسلمان <سؤال> پیدا کی دعوی دا خبری خبر خبر اللہ و و عبادت کے و وساحت و کی, کی, کی مقابلہ کارون پس تو پیدکات اور خلیفوں کو گرزید ہے لحجال دا, دا علاقی اور بلا دا بنا چکم تمنع پر انہی بیرسان بنا دی بیت اللہ و بنا ابراہمین حقی جو رکن سنچی روادی کے لانگری اور غلاب دواب ہوتا فدریاں مقالبہ انہا کار دا خلافتی فدریاں مقالبہ نے حجاج مبیر الامت شہید مقام عظمہ کی حرم کی امیت اللہ شکم دعان جو کتا دا داگے بینای بیلتا دنگا اترین کے رواز گراغی بیلتا ہم اکنے آپ آدھے با رکھلا شکم بینا دے گوریش ہوگا بیدہ بیدہ دے اوہ سا دو قصہ دو سا نور شیدان شیو گا بیت اللہ تبینی نو ترین مقصورین ویدہ شماد آن او بے خسلیب آنکا سنیت رویدہ مقام کی شیحون غرص را خسلیب آنکا بے خاق مقام کی بے د azmarullah walam rangyao mata dilan dangi sabihul laham ke maravi darwaaz teh hum kare da aashir dulaha mukannaon ko amuk ta kanizale ko da kare chikar ka kanizale sahab to che no ro mah praminin ta kanishta marish ta de bachi gane mo da takanni tu takanni ka bo kare kare isra le naani to ma ummi دو بیان دو سنسو دو حالاتو دو زبیر دو نوہو داغلوزی چراوی درویت میں عبداللہ بن زبیر واقعہ دو جنگی جمل لما وقفت زبیر یوم مرجمہ سکتا اندن دو شنکالبانی چکر عثمال دو نوہو بغاتو شہید کو یومیش محاصرہو پس ابات قتل دو عثمال دو دو عالی نوہو اکثر خلقو بیاد تک بھی نہیں دا جنگ کے تو. جو کی خبر شروع سے ناگی سردیل غم پیدا شو دیل خو چیدہ خوصہ باچی جی بند بقتل کی گئے مشوری خل میں انچے اپنے کی دشپین شپی جنگ جو رول فکارجی دیدر میں انچے سکہ سان تقسیم اکلا سکہ سان و حملہ اکلا لہو بسری والا ہوا بانی سکہ سان حملہ اکلا فکوکے والا وبانی. بسری اکلا چی سبائیو حملہ اکلا لہا جی توریلہ واقس ری ویدہ اہلی کو فکوکو مغانا حملہ اکلا جمعہت حلی رض اوٹوری روا بسلان تا چامدار شراحیل رنہا ہوئی بیلداتی چلدے بیلد بسری والا ہم انگبانہ ہم نہ بسلانا حتیٰ کہ اتار جوش ہو ہوتی آرامینہ نہ بسلان ہم دارنگی آرام دوار جانے بیناتا اختلا مور دکھنے سے چھے ہو امرمینین اخبانے سورا خاضی جکم جی دے ہو کاب اور طویل ادھرک حاضر اممہ امیر منید ستاپو جس میں ستاپ راضی حوضر کوف بانے کیو خدرش و داپا حضر کی کینہوشو دا فاسہ سے زریو کوپڑا اور بہترہ راو سرشہ جنے خلپ کا اعلان کی جنگ ہوئی جی. اگر لان دی واقیلی ولی بی کاف اور اگر اپرانو کسی لہا قرآن چھتک چھ پیدے دی با دوگری تا سو جنگ مکہ ہوئی دی لحاظو کری بلیا یا اے بچو بن شیت ماری داوی بھا دور کے بٹو اوب زخلیشو کی جانکس فیدال لا پشت پر لے سمقال باندے بادا اپا لما ابو حضر دیر یوم الجمار او نے بے وقت ذکر کر کے چلے اپے سے و جنگا یہ کلو تو تذکیر و صلی اللہ علیہ وسلم کہ انت تو قاتل و انت زارق تو نماز یوزن دا جو وراش تے وسن کے فصمے ان کی ظالمی حدیث کہ واپس شو مدنی مناری بدر دا دا جنگ جمل ہمیں کار بال جنگی سفیر ہمارے اصول و قواعد مولانا محمد سجید سے وہ سرزلہ چونکہ آگے کھڑی حا دیکھی رکھافت بلا گا مفید مارا سی تو وہ کر دے سکے نزافت بلا گی دس دام فی دفاع دریمہ قیدا عاقب دی عادت تو بلا ذو بلاد الجمع دام ضد بھر دو ہا اور دریمہ قیدا تمیز عددی دام پھریں جو عادت کے بلا ذو بلاد تمیز واضح دام کی دو ضرب وفیر دفعہ ضرب سننا دریمہ جمیت و تسیعت مرکب کی طالبان کو تصویت عباد اللہ ذرحم اللہ مفرد سنے عباد اللہ احباب اللہ یرحم اللہ کلیمات اللہ مفر کلیمت اللہ مفر سر اللہ مبا پہنچ د لو سے لو سے لو کہ نیسپ دا دت لے تے سپادت والے دا داسی راج چن دا رسخ بڑا سمجھ مے بن لے سا دا تلو نیسپ اور دا گج پر سرور دے دی کی سُکی جی ورنہ غذا تو چھٹ لو شروع توں ا دری کر دری دری دے پشگو دے دی کی سُکی کی اللہ اللہ اللہ توں دری نہ بندہ جائے کی رسکی ہرا یہ سب عبادت دے دی ش عبادت بانی ادا سرسد مجمعے سرسد صبران دے یہ جی منگو کی جی جیرہ وہ مانا کی کوئی قصول قوائی ہے انشاءاللہ دارت اندر پیدے شکے دریں مانا دا حدیث باب برکت الغازی کی مالی حیم و مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد الامر باب و برکت دا مجاہدی مال دا مجاہدی جو اندیوی او اول غازی تجاہ سا مارتا متن ہے کہ جہاد کا انکہ بھی ان, ان سلحہ وسلم جہاد کا انکہ بھی دینی بھی سلاسلہ وسلم سلا اب دو خلقہ دو مارت سلا اولاد امارت ان امرت متولیان دو امرت ان خلقہ وسلم تاہی کی برقات اللہ وردی کمان اس کو کی باتر کس طرح کرے دو مناسب نہیں دے باب و برقت غازی برقت دو غازی فمال دو انہا غازی کی فجنب آنے و فمرک مارے فدوار کی کی جہاد جمل کے تاریخ کہا جنگی عمر جمل کو ذکر بھی مجھے سفار مجھے دیکھا جو مکینہ تردہ پر آرک پر آرکی دیلہ وابی اسے دیلہ بارا اور اسے ودرز و بیرزنہ اوپا جنگی جمل دعا نماتی وازوں کے وقمتی لاجنبیہی ودرزنہ دڑیتا بخار ابولیہ اندہولاکر یوما اللہ ظالمان و مظلومن اے بچیاں نب قطر کیینندرس مگر ظالم یا مظلومن یو مقصد ظالم پاکی دید خسم کی ظالم کی مزلوم دو فرقین حق مقابل دار. دار اللہ اللہ نب کی حق ظالم نہ لا صحابیشتحد نوی اول کا حق نہ جنگی بلکہ صرف نہ جنگی گیم جو ابھی جنگی در پری واقع کی نا صرف دلفت نہ صحابی مشتحد نوی یا او او حق خبر صحیح کہ میں او یا صرفارا مضلوم زگمان لکم یا اقین لکم اپرزان بانے مگر زبقت لیکم ننوز مظلوم نگنے پخفل <سؤال> جازم یا ایدہ او حادیث آوری دلیو سنکم جی ایدنہو منگو ذکر کو ویریو خاتل <سؤال> دلتا بشر خاتل امن سفیہ بن نار زیر اگر کا خاتل امن اگر پر خیال کرو لا یا اقلاع را الا سعطر یوم الظلوم و الظلومن قتل کیکم او خو مظلوم و قتل کیکم و این من اکبر حمی لدینی دی مقصد امر زماع زماع قرض را خدا و این من اکبر حمی لی مقصد زماع مقصد زماع زماع سے غمر آسلی لدینی امر قرض زماع دین اللہ یکی ممارنہ شہاں یقین کے پر منگ کردی مانے چیدہ وز منگ دا مانا پریدی کہ ختم بے گی لیو تو تفسیر شروع کہ یابنی یا بے مادنا وقت دینی اے دماؤ بچیا خب کمار دماؤ اوہ داکہ دماؤ سر سرد بیرچ دی کہ ماد دگو کردہ دیرہ دا بیر داکہ پہلائے دے مادو او صاحب سرد دا دا اعتماد اوپا اللہ حیی خیر برکت الراجی بیمار حی و مے تا خیر و برکت ورنئی واوزال السرس اسے تو کو بے نظر ہو بصرمانی پسند فرمانی و سرسہ لبنی اسے تو کو وسل سرس مارے پال زامر میں نصور پڑا تو وارث نہیں یہ بنی دو پال زامر عبد اللہ بن زبیر رہو نمتر دی داولان دین بنی عبد اللہ بن البار امام عبد الله بن زبير يقول مخلد قال سلث السلساوا سرس بالا قلم نواسي اوا سرس به ميدري زي کہ بار تاين ده سيدا راستہ بار بار نسو سلث السلسا اوا سرچ كم سلسر مسيت سرسنا اوا سرس سيدا ميدري زي کہ استاد زامر حساب معلوم ش پھر حضور امی مار نہ فوزن بعد قضاۃں رضیہ سے نماز مننگت تھی پس صدا کر کر دینا اب ختم کیلا ور قضا دل مقضا فسور سورہ والے کا سور نماز حضور تعالٰی نے فرمایاے بظاہر بات کی طرح وارد ہوئی ان نماز سب کل ما حضور نے سور سے نماز یہ کہ در سر زوی کی, کی زمین مافوز رات راج لے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فسلسو سرس لے والا مرد تک ما فضلنو سرس نما فضل آکیو م... یوں صاحبی المساکین کی اسے شفاق مزفاق مساکین اذا آگی سرس با لیولا انہم حصر اٹھن مار شدہ لیولا دیکھا قال اشام مکان بازو ولد عبداللہ قد واضع بازا بنی زبیر اشام وی بازی اولاد عبداللہ زبیرنو مسایو واضع جساوی موات مسافر پور دمزوری مال کی سی بے بادو سیکھی مال کی بادو سیکھی گئی لیکن ابو عبداللہ ابن زبیر انہوں نے کہا اولاد برابر سن سنتر کی مساوی میرا کیسے مساوی میں باگو تو کہتے مساوات ہوے بٹوں درمیان میں مساوات ہے اصل فلوٹر کو سن سنتر کی نسبت سے نہیں مساوی نہیں اولاد کی او نہمن اور وا دادم عبداللہ اللہ منصر اروا دادا اسمار مذہب اب حمزہ مذہب اب حمزہ مذہب او حمزہ, شروع مصحف او حمزہ در خالد شروع او ام خالد نبیداؤ جافر جعفر دا زینب نوی رملا دادربا زینب او زينب دادو کا ام پر سننا ردا او نہدنے بہین دو شاہد کی روایت میں ہیں پتہ ورن دو فاپان نہ ازامن دادنا اور تنک دل کر صلی علی اللہ فجانا یوسی نی بیزنی شروع شو نا میں جب نورجما تو کے دو فادار خرجہ بانے اپ لیا بنئے ناجساں چه میں اور مولا کے مولاسلام مولا مولا اللہ رب قال ابو النعيم اوقات في قرب الجلمدين عبد العظيم البرنمي حسن فهد النعيم قال يا ابو مصيبت کی دادا لو کر دینا چکوالار بند چلا الاقوم تو ما بوین یا مولا الزبير اعزاز او قاتل عبن جموز واضی سبا مقام چی یہ دیکھ کر دیتا تو جنگ نا او مدلی ملی وری طلعت روال غربی بٹیوں کی خیلے کولا قطرے کولا سرزن فریک فقدرہ زبیر ونم یدہ دین آر ونہ در حمن دام سکر کئی چھے مسحب امیر ہو کر دیتا فیرات مانی جو اندیو پش چاورتنیل اگر جن مو دار پچھوری کث مطلب جی بھی بھی کیوی اوتو رتووا کار کرلا پڑھا لا کرلا پڑھیں گے تو تچھہ نہ ستا نکسا اس کو پایو زذبی کے ورتلا موسی صی کدو تا کس کو مارو جن داغا بدرماوا و سلام اوصلا موسی صی کر دے ستان موسی صی دو پڑھا لا کر لئی تا کو پایو زائی کے تو تالو سمسائی کر دو تے کہ ماڑے نہیں جتوں دا جہاز اس دار پہ مصر کیوں وہ کالا کالا پہ لئے زبیر و انما کاندار قرضت ہوا انما کاندار دے نور رضی آلے ہی سبا منشاہ داوا نسلی چاہ گئی مصرفو اندر رجولہ کانویتی بھی الماد نسلی بزر تقرد ماد آو امانت پہ شکو داوا, داوا. فایستو جہو امانت پہ خورت سرا فایم ولیکن وہ سلپن دادا قردی لپا ہے رضا کامالا چکے گئے شئی زائی سی نفو اما تاوان بدن رازی مستو دابانی دا قرضو را قرضو جہلا کشی نبی بدن رازی ولیکن وہ سلپن دا زمان سے قرضو شلا ورینی افشانی زیادی ہے لیکن بدی ماہ زیادی ہے کہ اولا تاوان را شکاہ لگا زمان بحلا کیا وما وریا اما رضا دا مددہ میں زبیردن ہوئی دا دولا ماہ چاکس ہو اُذُبْ فَعَمْرَکُ نُوکَ گَدَر مَاوَدِی اَمَ لَجِ مَتَوَدِ گُلَدَے توَ دِے دَامَار کِس کَلا وَلا جِبَادَ خِراجِ وَدَر آغُن دَولَتِ خِراجِ انعامِ آمِن بِخِراجِ نَمانِ فِزَقاتِ مَذِکرَ دَے توَ دِے سَمَارَ کَرِنُ نَاحِصِ لَارِ نَذِر آغُن دَولَتِ مَخَادَ خِراجِ وَلا شَأنَ نَذِے چِیز آمِن گَذِے دَے رَے یَکُونُ فِی غَزَوَةِ مَآ نَبِی صلی اللہ علیہ وسلم او مَآیِ بَغَدَ بَغَدَ آکار دَار جو مَجْبُور بَجِهادِ الف الفیت جس کی ہو الف الف الف الفے تعمیر ہمیں ہر بات میں میں آج رات میں آتے الفر ڈالس نہ نے پڑھا قران وقال میں نے جے د مصری فارش تو سوجا دی غمان و غمان و ساتھمان چاہا بدر پر اجن دعامت ذکر ذیبی کے دیوے انداز زیادہ کی دینا رہا فقال الحمدللہ برائدا ابرائتا کہیں کان اپ نے ارضا بے خلا کا ان کا حلقہ الہند میں اتر موتی الہند ہر مار کو تو سی بولا تھا نہ کتاب طاقت ور دادازے کر او سمحت ابن مت امام اور سمحت کو میں ناجو سمائش اے میرے بچی تا صاحب کے دے شہید کر دی نہ مہوابین دادمائیں دادوں کو ائی ار کا زبیر اشتر الغاب 7000 میں تم پھین تو دیر نہ وہ دا غابہ کے ثواب مزمک کے غابے واقو ایسے بھی دی. میا سم فقالا من کام پا پ اب پڑھنا پریوار جناب جناب را بادشاہ بھی مقام تو جمع و عظمت اور صدا کا کرنا ہے فاطمہ عبداللہ مجدہرہ اور تراے وقار له علذبیر اربع میدان کے ازو کو نے زمانے چالو نہ کوئی یہ فتا انا یاد جلائے تم ترق تو رکھ وہ جناب عبداللہ بن جابر عبداللہ مجدہرہ کا ساتھ ہوئے مگر کردا پریتم تھا سب بن سے ناولور کردے وہ کہ ماده برسا دے اللہ بھی تا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماده پھلوہ کر دے کہ جس دا صلی اللہ علیہ سردا کوئی ناخردل بچتا صلی اللہ عبداللہ لا اور سکرے اس وقت قال پاک کرے کہ تذمر معرفت ٹوٹے دیکھا دانی ہوئے وصے فقال عبداللہ لکم انھا ولا الہ الا ھو سرور لکو لکم انھا ولا الہ الا ھو صارت ارجم مقام مقام حدیث من ہوں. نظم کا او ببا ماپا دینا پذا دینا سیکھے گی جب ببا امینا ذاری دانو ہر ایک لا چاہے سان درے قابض میں کنا دوار خر پر بولنا مجمعے قیامت بارے قرضانا سلامانا ابا قال تگزین رستر دو دوار لا نول کوول لا بقا دین هو وفا قد کرضا قال بولے ذا کنا و بقيا منها اربعاظ من ورثن واضیش دزمک دغابینہ سرور نیم صاحب اربعاظ من ورثن سنورین سوا فاجے معنی ہوا چی ورثین میں خلافتر گئی پشپت سروے خلافت کی جگہ تسیم بارے مجبوری تقسیم ناوی تقسیم بار ہوں گا خلافت سامان کرے اور عدو حسر حسن بن وہدی صلہ راول قدمہ راجم عامر ملاقات میں دو عبد العثمان المنذی زبیر بن زما ناس وقالو ما يكم قوه مدن غاما وتمرا قامت لا ما مدرا يومہ تمثوا با ثم تمرا ما تمثوا باز میں کا قال كل سامين ميدل اشبال كثير हर तरफ हो लगवाणी قال قال اربع ذو من ورثهم فلن يذ ما فاته مسجد بن يرور كاي وقال من عمر بن عبد الله شدارا حصوا يا ذا منذر بن زبير قال لقد سساما لم يعدل بين يا وثال زمانا فراتمان شب وقال عن النسوان لقد سساما مالك سمي ولا ابن زعما صعيب بن سامر بیمیت دلفن مواعق سدای او سام پہو لاتوانی و سامر کم بقیے اس سو رفادشان قارت سامر او رسپن یہ انیم سام فادشو قارت خلطو بی خمسین و میت دلفن مات اواغ سرا پہو نیم لاکوانی قارت ببا عبداللہ ابن جعفر نسیبہو خلطق اللہ ابن جبار خلاحصہ چاہیز شیوہ اس سرور سامر سرور اللہ کو قیمت کی اما عبداللہ ابن جبارہ درست دورہ کبھی دو گھ امار حی همیتا موردم یستر ملسی دا عبد الناب ابن الخالد مع कुमार عمر بن عمر بٹن لا کا قالا بلما ابن زبیان توشی قال ابن زبیان لہذا قال ذیون قال بلن سبیر نور زام ابن زبیان نہ ہویل میں زمان کی میراث دمانگا قال لهم عبد الناب ابن زبیان قولون کبیر والله لا عصم تقسیم نکم ساتھ درمیان کے اپ تعاونادی بالموسم وسم اللہ مراتب اغمصمਿਹاج یز اعلان کوم کے سرور کالا لا ال ارا دائراکم علامن قالوا على ذبیدن تاج ذبیدن المرقدبی فرمایا تی ناراضی سے منتا ثرو قرضgetLogger یہ مشروش عبداللہ دو زبیر کل بن کی محلان کا کے نہمن آتے کا بقسی مشوب اب سے الفار سونی تمیر بارہ نہیں دا لس لاکھ اپنا کروڑ کے سولہ پیسہ سر لا کے ناشر میں آتا میں جدا اپنا لاکھ میں تعبیر کاشرت عالمین وہ تو دونوں تعبیر آل کا آل پین سیتوں میں تو آل پھر میں ہر بات میں نہ او يا او سماع امت اثر کے نہ کس امت اثر کے الفو الفو الفندائر سے الفو الفو الفیدن ار کو زمین پر اتنا الفو الفو الفنداء ایک سے و جميع مال يكمسون الفا بن طول مال ذو بين رجل نہ ہو كل مال سد ما, ما او ما وصى ما اد سر دین زمین مسئلے جتنے کسمار شیو سم ما قسم او من ما, ما وصاو من و, و جمی ما ما, محط محط ما وصا دے او کدے دے طول مال دا گو 50000 2000 مندوس نہ انہ پند معلوما کرے دفاع دارساب ہر جوڑے سے دیکھ کر دو نصف کا ایک پاک صاحبہ کو نائرتین الف الفین ورثے دے ظاہری بی بی دو نصف کا والدہ معلوم ہے کہ ربع و سمسہ دیکھو سمرا ہے کلہ تو ہے ربع و سمسہ دور ساتھ آ کا ربع و سمسہ دور تھا اس, اس, اس معلوم ہو کہ کون سمسہ ہے کہ نا غزانہ ولی کے بارے اللہ طریقہ نہیں ہے باہر لاکھ بھونکی داچھے شہر لیتا باہر ملونکی روپہ سمن اندارہ داچھے لی دا روپہ دا سمن رو اس مارمو کل سمن کل سمن نا سوا نا, نا صلور, صلور حسی لیکن نا صلور و ضرور کی خبارک یہ روپہ شہر دیشوہ صلور روپہ لیکن نا صلور روپہ زرور کا پتی دور اس کی صلور روپہ زوجی سو تربی کا برآ چور بولے تین کروڑ چوراسی لاکھ تین کروڑ چوراسی لاکھ یہ مکمل کا مقصوا موسم تین کروڑ چوراسی کا مقصوصہ تین کروڑ کروڑ چوراسی سروے دو سروے لگا دو سروے اور سروے کے لب نہیں دو ویشن ایک کروڑ بہانوی لاکھ ایک کروڑ بہانوی لاکھ لا کی بلداں دی لاں دی جمی ایک کروڑ دا شبرو نوم سوری کے ایک کروڑ بہار ویلا شبرو روپے دا سوری کے وہ جمع کا جب کہا شبرو لو کنذر اپ کے بیس دا سر اور اس کا عطا نہ تو جی ایک حاصل چھ تین او ایک چار اب جوڑ لو سکتا ہے اس دا بتا سامدام پانچ کرنا بول کل مال مال چتر کا پانچ کروڑ اتن ملاق تفاوت ملا کا تمہیں مابین دماغا سبر شرعہ کی اور کی سمرتا ہے شپر جو محاک شکاک دا معروم شر چوٹول مال ترک مقصومہ و کی دماغا قرآن کی تواوت جیان اللہ صرف وہ جواب جواب یہ کے جان کر مہاسبر دا سراہ دا سرور مدر سرو رین تقسیم تقسیم سرور کالو سے نہ تقسیم کے دے داؤ دا جی پانچ کروڑ دولا کا اور او اٹھن ملاک <سؤال> این چیئن ملاک گٹ اپنے سرور قاندے لگنے اور دارہ ترجیمہ سے کم ناصل تھی برک ادن غازی کہ مالی حیم ومیتا دارہ سرور قانون کے حیم ومیتا دوانا گٹ اپنے اگلے وقت اما دن کدے مالکی کہ چیئن ملاک گٹ اپنے دیدن چھوڑا انٹور شراہ ہو حسنہ ہو گرمالی جواب آئیتا ہے اپنے دارہ در فرق سدبیق محاصبہ بخاری دا پہین د مدر سلور کرونا, کرونا. جی شارخل بخاری چادر کی نام سمجھتے کتاب ان مارے ابوسام صحیح رہیم جہسد واہر گئی کیونکہ جمی جمع ہمسون لس چار سم تر کا سوچ لاکھ سمر کی سمن تر کا لاغ. شو دا دا. تین کروڑ بیس لاکھ بولی کل ترقا مقصومہ کل کا مقصومہ تین کروڑی کا وصوصو وصوصو دا دا تین کروڑ بار کروڑ کے لیے ایک کروڑ ا پچاس لاکھ اوشن کا پچاس وسک کی ساٹھ کروڑا یونیم لاکھ رہے گا نا پچاس لاکھ جی پچاس کروڑ لاکھ لاکھ لاکھ تین کروڑ سیکھی گی یا تین کروڑ یون کروڑ ٹھیک ہے نا یونگ کروڑ کروڑ اور دھابے سدشن سیکھی گی نس وی پندرہ کی تین کروڑ بیس لاکھ اور چار کروڑی لاکھ ترکا و شد چار کروڑ اور آسی لاکھ اور بیس لکھ ہرے بیٹھا پانچ پانچ کروڑ دو لاکھ یعنی وہ خالی پانچ کروڑ جو دام جو کریں گے سامان سن کے غلطی کی دور رات کو لکھو اللہ کام کی صرف جواب شاہ کشمیر ذکر گئی مولارشید دا. دا محدو دا دا او دا. دا دا دے اور ہمارا دار صفہمیہ مالی خمسہ صحمد تو مال بزبیرن کو بندوس صحم ہو واسر واسمر واحد منها ارطال بالمیتان کے لا خبر دفع نظام ما سوف واسمر واحد منها یا کل صامن کا واس واسمر واحد منها یوصى البندوس منا دور اسلا کرو کل صامن ارطال بالمیتان کے بندوس صحم اور ہر سم نہ 500 چبلغو سا مچارسن دور سا کٹی ا 500 سلا حسندار کی ضرورت دور ضرور دو سلا کنا تبدا زالے کا 500 سی کی بیانی تو کش پر نہ کرے کہ ا 500 ان دگے شقد لا تھا الوطاء دو امام بخاری بنا پڑے بن ما او ما حسابل شراہ ہت شو تو دس دن تبو نہ پانچ تو شقد نہیں ہو چلورم زمین کے مطابق جنرل پی قاضی شمس الدین رحمت اللہ نہ عمل خطائے کی میمار کیجی اولا خط جون نے ہم میمار نے کت تسریا دیوار بچا یا ورخط کی گد کی دین بے کو سریا دیوار رکھیں ترے یا ورخط کی کرے گا جت من مستغیر کرے گا کی کی دو رسہ کا تصنی اور الفل مخرر مقرر انداک مقرر کی نو مقرر تھی کہ سیدا دونے مقرر کی تفصیل نہیں ہے ان دا نے کہ جو ودلا تفصیل حال سے حال کے اب قبل ا ا ا لم دا مقرر دے جلالت نا مقرر نہیں انشاءاللہ کا لگا مقرر ہے جلا کر مقرر ضرور لگا تو چلو رہو انشاءاللہ سریش لا کر ان دا اپنا سر دی عزت تفصیل دم مقرر کیڑی تفصیل تو انہیں لگتا ہوں کہ داول تسنیشو عوض دین مراد شلعہ قدید دار کی ثانی ہمیں آتار کن دے دام تسنیشو بنا فتسنیتو جزیول بانے سنور اللہ قدید مراد شن مجمعہ آتت دادت پاہد مفید دقارہ جن مجمعہ سنور اوض شلطی میں سنیر شلعہ قدید شیخ نانہ وراللہمار قدوم شرح حدیث کی کر گئی وہ امری پر دے یہ جزیول چون انتا تسنیا سُرَتناmp شاد اور تسنیا معنن رس superv 돼س سن Labor אח il سن انتا د wir في اليوم سرعتان خساً معننا نظرة تسنیا ś Zw pulled شرعن شادورت ذرا پر تسنیا perfectly case. moeten تسنیرえdyoh quzika segunda سن кур espe maj Tor فضل же knewür overseas they were Planning which was bomb upon me to know what? دور موeza سن رسمSC لیکن سیک وہ ہمشتے ہیں کہ دیوے شفظ و سنور لس او ایک حاصل شکل ہے نا او نا آٹ نا ست او ایک آٹ او دو لس بے ایسی کرور کی دا ایو حاصل شکل پانچ او ایک چی چی کرورو شو مینی ہی لازم سن کی زمان بخارب محاصب ایلا آل دا گا اذا خمسون ہے دیس رکیم خمسون تمید محضوب دے او دا آلپ عالف آلپین دا تمید دے دا خبر دفاع دمتا محضو کرے امارہ دا شف جمعی و مالی خمسونہ طول مال زبیر پانزوز ساہمشو طول مال زبیر پانزوز ساہمشو پانزوز ساہمہ او کل ساہمین الفاتھرم یا ہر ساہم دور سلاہ کرے ایسی بیتا دور سلاہ کاف پانزوزی کیوں اس نشفنگ لاکرہ دی جی. او دا پانزوز ساہمہ سن نشف دمارہ وشلہ کی سو من دری ساہمج چار سو راغیشوری سورس تا سرس دا جدا بول سکی 32 سر 32 سر سچو اسیہ تھوکی 32 سر پار سکی ہتھ سر نہیں او دس عام دار دا سیرش لا گا نو سے کپن جو سامتو او کور سام سے دوسرا کرے جو پن جو پن جو دوسہ بچے در محابر شورا. دا دا کرے دا. دا ترکیب مسلا در قسمہ مرس ابنا بنات اضوان تب کی کی سمی کے لیے ذکر میں نہ بنا دیارا اگر سارلس او نا ابناغو منظرہ باتر دسٹھو نوویشو رؤوس انتبارا ہو یہیش اس رؤوس نوویش دیو سحام اوو دی لو قصر راگا علی الفریقین جو ضرور نقصہ سمیجی اور تباین دی او ان کو بیشتل سمیجی و تباین دی دا قیدر مراس کو مویلی کہ قصر علی الفریقین رایشی اور وہ مابیند سحام و دل رؤوس کی تباین رؤوس براک دی بکول کے بکل سکے. چار رو جاتے ابنا بنا تھے سرو لاکھ وش کیے ستھی مترکریف تصویر ایک سو آٹھ کے پتہ چوراسٹ تقسیم کے تقسیم دو کا ایک تقسیم چار سکا سرجا ایک سو سے سات سو چھپنسی دی دی تقسیم کو دی دی دو ست چودہ دو, دو, دو, دو سات چودہ چار چوی پچہتر تفسیم حاصل چپل چپل کر مثلو حد الانسان ونے طریقے مال دا وکل نو نادلا نذل رن سان کا سان دی گرے او مگر سارے میں حسمان اور باجے کا سان دی گرے او مگر سارے میں حسمان اور پاسان اگر پر زکار کو چھو جائے گی یہ اپادی کہ فمدینے کی خپل کیا ہے وری کے پر زکار بچے اگنگے ہوجنے فاضیشی تو اگر فار بہ حصہ شتے او جے وہ دا بوسری چھگے جس روار چھو دا ارادہ بھی بے فاضی کی اور تم کا کہ نبی کے سامنے گرے یا نہیں لے گرے پر زکار با نے وہ جہاں تجھے سمجھ کے مخیرادے نے می اگر فار بہ حصہ شتے یہندگی تبان مبعثان ابان امراض نبی علیہ السلام نے زہر ایک جگہ پر کاروان اگد نبی علیہ السلام راجیش نوخذہ کی طرف سے خیبر بنا جمع کے وزکار اور ذکر واسکرین نمازیں بسوان حضرین نان بدرین ان وقات تحوبن ترسل اللہ رسل مقالات مریضات نبی علیہ السلام فادہ ان رکا اجر رجل ممن شهد بدر و تقریباً سروے کیے باب کرے ان رقم سارے نواظر رسول اللہ صلی اور بچے باب اللہ تعالی بن اللہ مصحور الرسول راضین متلجمہ میں نے دلیل اعلان رقم سارے مسلمانوں سلام اور باقی اب نے ایک من اللہ و دریاں رقم مسلم امام فرمایا ذکر کی ضرورت ہے کہ ضرور یوم لقب شار اختلاف اچھا جہاں آپ نے دیکھے کہ جہاں امام دے دے بچانے دے یا حق دنیبیرہ سامن دے بچانے دے یا حق دن مسلمانوں دے دنیبیرہ سامن کی تنشطہ ہے اس لئے کی مقصود و خلاصہ سے راجم ہے جب اس لئے کیا اس لئے کی دنیبیرہ سلام نے فعلیٰ تصرک سے اپنے دیوال ترجمہ بخصدہ دن دار ہے اس لئے کیا دنیبیرہ سے فاقصال قرزان دفارا و پا سرخ فا حوائد مسلمانا لکھ اسرد دی اشاری نا دیتاو دا مقصدر ہے چھئے مسارف چھکم ذکر دا مستحقین نی دی, دی سر کو دوری سر سرمز دیو جنا آرامل احل صفح مققق یقوع فاتمیر دونہ حابانی اتقاق نگول محرم کھولا اسرد اشاری نا دا, دا مقصدر اختلافی دا شوافیوی مستحقین دی و احنافی اگر مرد صدیق نے ہوتا ہے اور فضیدہ تجربہ کی اثر مقصدداری چیلی تصرف دے دی. جلدہ ترکیمین محلوم شنا جلدہ تصرف کی پید باردہ سر پی مساکین سرا اور افضر خزان دفارا فضا تصرف کردہ بارکیت پر حاصل ایک قاسم دے جلدہ تصرف یوم القرآن کفہ ان اللہ خمسول الرسول ظاہر معلومی کی ملکیت مذکر کو ایک قسم ذالکہ از او جن روائے چنگر کہ اطلاق دا دل قاسم پر ن ترجمہ افسدہ رہا ہے کہ مالک دے قاسم دے, دے مالک اور دے ندرم ترجمہ مسلم ہے کہ دے جو دو سن دون سن پر اسلسات نشتے دے اندر خمسہ لیلوائے بالمسلمین لعام حاجدون مسلمان و لفارہ اضافت نئیش دماغ سباقا کہ نبی علیہ وسلم مالک پہنے بیسے دکھر کے لیلوائے المسلمین وانو مدار شکی نسبت نبی اللہ علیہ وسلم تا پہنسیت تصرف دے یا بیت سرکولی کی نسبت تے فیت بادو سب سری دا حضرت اسلام علیہ میں دلیل علی سے پڑھیں دا حیات کے زانہ باب بے داغ نہ ایمین کوار امام الفاروق من الدلیل علی انما اتبع سرک کی ما ہو کاو زانہ باب بغیر ایمین ان قرابتی ان بعد کے دو خلاص را تراجم و دار نبی جنبیر اسلام متغرب تھے اور متغرب پہت بار دو قاسم تقسیم صدی نفیت بار دو مالک کے سراء این حوالو نا ٹول آصناف در سورت زنی نہیں سکتا دا مسائقی نہیں دی کباز طور کے بعد دونکہ دام جائز دا دا نبیر اسلام بعد بے دامیت دو سورت دفلے گی منات موابا مرقار و منات دریت دو, منا دو جمریت در ایرنا فدی خبرمانا چو خمص دفار دا حواجد مسلمان آنا دے ماس آر مطالبہ تھا ہواذن نے میرے سرام نہ کو صدقہ دیا رزاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حبیب تھے ا دیو و بحاجت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہواذن کمی نے نا رشتہ متارجم استاد رشتہ تمام نے حق ہے یا طالب مسدہر روز لے رہے ہیں رزاد علیہ الصلوۃ یہ میرے بحواذن کی اور اشارہ حل فمانا دلودہ حل لنا دا المقامہ طلب النزول من المسلمین عن انصبائهم وعموالیهم استاسو داہو ملکتر آگرہ دے تقسیم شوئے دے خلتاہ سوزدین کوشی ورکی دیتا یا تحل لا طلب ایک اعتواق یہ طلب الحل تا دفار دا, دا او کنان دا اعتواق فتحل لمن المسلمین طلب ایک لا یا اعتواق داقی قنائمو دا, دا مسلمان رضا ان علماء المسلمين نے مارا کہتے کہ شار ملاسبت تے گئی پاپا مالکم سے نے کم غنائم چاگے نواب سے سسرہ دکم ثوابت او قوم سے بدیر ورکو ان دا معلوم ہے کہ یہ نواب المسلمین دے ابھی شام راوندے اگے امام توہلے سسرہ دکم اسنا او خاص کر قوم سے بدیر ورکو ان دا پاپا تے جب صاحب شاہنگکم تے نواب المسلمین تے پاپا عطا کے تے نے کی مالا ذکر شار تناسب طرح فتحلل من زمین طلب, طلب نا تنگرے پہ تو سما لے مال فیاغتو میں لے کی کہ بے نہیں حاصل شے بے سن کے مصرف عام مصرف عام او عدد نے پیلے سڑا او دانی تو جمعیت دے رہنا چدا کہ احدم سوال انفاق مال خمس, خمس محل قوم سے کاف معاشر سے کاف معاشر با جی کہ ہم سے قوم سے ایک اقل غنیمت ہے نمازیں پڑھ کے چکل غنیمت لاوا بل کو روپے شی بعد داغینے با یہ قوم سے ایسے کہ بے عاب تو قضا تھا تمال تم متصبر نے کے داخماس و اربعون بعد داغینے دا بے ان فول گل کو عمل تم متصبر جواب ہے والک احناب حاضر کر کے چداد قوم سن دے علیکم سن قوم سن سن الا جکم خاص ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبخارن داد شریک ور نے رقم سن فضاد کرن احراز اسلام سن میں حق ظالمین صاحب سن قوم سن حد ک نور کวน لو با 94 40 مر اور انفاد لکھوم سدین معروبی کی جدا کو مسارف اور مسلمان کی تصمی کی اور معاتلانسارہ بلد دلیل پر دیچی دادا ہم سنوال مسلمین دی اور معاتلانسارہ و معاتلانسارہ جابرن عبداللہ اگر چیوارکریو انسارتا نا, نا آنسارتا گناہی بدو حوازنہ و معاتل جابرن عبداللہ چیوارکری جابر رضا ہاتم انتبار خیبر داوود جي اتحاد المسلمين دا غير فارض دليل روايت حديث تشويه بار بار داوود جي اتحاد المسلمين دا غير فارض دليل روايت حديث تشويه سراوان سراوان رسول الله صلى الله مرا بندر مار غنبد جو واغس صاحبون لاغیل اسد خو مستاور کتی حالی <سؤال> ابا بطلنا خطی نظر یا یاد نہ کیا اور بات کی تنشید ہے جو تیجا جاتاں تاکر صدا مناسب تے وعندہ رجولاں موسیٰی شریف محسن خریان آسو دا منی تیمنا، منی تیم اللہ احمر سر رنگوارا کانم امیدر موالی لکھذا عجب رمالی موالی لکھذا عجب سرائی خدا آہو لیتوام اب موسیٰی شریف محسن خریان شرا لزیل شفرہ باپار اندی رہتوئے ایک رشیان ما لزیل شرک چھوڑی تشید رہی سگندہ انک قسم کرے اللہ, اللہ بہترین No, no. نہمراگر علم ما هو حدس همان ظالکہ یعنی قلت میرے سے روايت حدس دار دوسرا بیان ہے وہ حدس همان ظالکہ تو بتاؤ ساجد صاحب فرمایا جلالا خالص صورت کے دار ظهور دهغی راش بگو تھے علم انا ظہور داوی زور نہیں لگا نے مطلب کہ وہ کو رندا ہوتی نہیں علی وجہ وہ کہا ذکر کے چیلوں اور نکار چن چن یاد رہے کر چیلوں اور کا جی رض رض رض پاکی نے وجہ خدا سنا دہجات پہلے ذکر کہیں او حدث اکم عن ذا رکا این یا تیتون نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم بین فرمین نشہرین نسل احملوہ لازی کل واقعہ تو غضوی تبوکا مانگا تلوکا او فرلی دعوانا بقارا واللہ الہ احملو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکتا وقتی سنو ذا اطلاق جو کو توجید آدھ کر گئی نوران شید احملوہی ازیر فرش پر اندھک چند اسوار کر گئی بے سم بے ورکے سبب ورکے والله لا احملكم زيادة ابسو الله والله لا احملكم نصر القافل انا تماتوا بالانتظار ما عندي ما احملكم هو ج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل ترجمه الباب ده رياض النبوي عليه الصلاه والسلام كان غنيمه ادانو मगर غان دستور خمسو. دستورنا دينا بالقنا فيها ان انكم كنوا المسلمين عندنا اكمل مقام الترجمه وركوا اب وہ سوال میں کہ یہاں زبن کا جواب راے بے ماتھے کی پسند نہ تھا نے مقام کا ذمہ دار لیکن میرا خبر جورین ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خبر جورین اعمال القان ذنمت اگر القان حکم سو فسأل عنا زمان کو بارگی ذوذ مجت شریعہ فسأل عنا بهوتو کو زمان پہلے سے زمان نا زمان مبارک فسأل عنا ذوذ کو وامن علنا منغراد وحسندار طاولنا به خمس ذن قربت قرا امر کو منغدا پار پندو قال بانی سکرو کو کن وارا تلقنا قلنا ما سرنا لا قلنا ما سرنا دام سو نبی رسول کو قسم کھڑیو جس تا کو مت دعوا لای بارک لنا ان دار کو نے ما ذات اتو کرم گا لای بارک لنا نالای بارک برکتنا جی چوری شید بھارت مقصد آدمی اللہ اللہ فیل تباندار اس وقت اللہ تکی دے وہ جنہیں اصل معصر کو پھارا تباندار کم سلے اللہ دے ولیکن اللہ حملکم اینی واللہ انشاءاللہ اللہ علاہ لکھو علاہ مینی انشاء اللہ انشاءاللہ ذکر لکھتا بریگ دے زبا قسم لکھم علاہ محلوفانے ہی با نمیل ورات محلوفانے ہی فارا میرا خیر منہ چون مغیر تاگین دا اوار داگین اللہ تیف اللہ خیر زباہ لکھو ماسی تجاور دے و تحلل طہا زان با حل اسم دیمین تحلل تخلیص عن مالا دارا تخلیص عن الیمین ان عہدت یا پھر انشاء اللہ مطلب ان شاء اللہ سر ریشی کے دوارا احتمال ل انشاءاللہ کو کی تھی ان شاء اللہ ان شاء اللہ بخاری <سؤال> بخاری اور جو نے نبی نے ہمارا ناراض نہ کرے اللہ اورود دین علیہ السلام سلام ونہم بن یمن من پے یمن کی بہ کہ مکہ کل سراپے دا شیو نے داوت نبوت کیڑا خبروں در آور کر راہوت رمنگ مہاجرین نے کے پترب نبی علیہ السلام علی انا واخوانی یعنی ازازم اورا دونوں نے حضرت کو شروع اخذ ما ابو بردا وال اخر ابو رو ام ما یا ذات قبلا نہ بدع و اما قال جزا صرفا فندس نقصان یا قدري فندس نقصان کہ تو فندس نقصان کی نور قسم القومی سوال تم پیڑے کی رات لو اے یا تم قوم نبی رسلم طرف فالقتنا سفینۃ نا وغرنمغرس بینی ذمنگر جاشی طرف کا ان حالتیں بھی لو یعنی پیڑے جب فرال ال تے ورسورا ون سوزو القطنہ سفینہ تبایران جاسی اگردو اور بیعید منگر جاسی طرف تا فالحبش ووافقنا جعفر نبی طالب ملاوش منگر جعفر رضا واسحاب محاجین حبش نو ووافقنا جعفر نتر واسحابہ جو آگبہ نے عطف کے بے باپ منصوب چیتے ووافقنا جعفر نبی طالب ملاوش منگر جعفر رضا داغان مزر واسرا یا مرفوض ہے واسحابہ عندہ لیو داغا خبر کے حاضر چمرگری وقال جعفر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بعض سنا, سنا مندیے سمجھا دی کہ نے ہجرت مارے ہوں تیجال ان کر جزیرہ تھے جس تو کے ہاور گیا۔ تاں لے دیا مکہ تو امر نابیت قامت تے منے امر کرے فے قامت بانے بجے مقام کی فقہ متفق دے مسمر گئی چھ۔ فقیم ما لا تاں لوگ مر گئی چھ بان کم نہ باو تا سمو فہبش کے ساتھ حتا قدنا جميعا ال طول مهاجر نحبش۔ مدنی عمرہ تجھ کو فقہ ابقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابتدعہ بارے ان قوم کا ہجرت ملاوشمون نبی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر کا اس عملنا ترجمہ باب داخل ظاہر دے سیاق کہ وہ قالوا نام علی کی چراکم سہم دل اور کلشوں نے بالقمص نوایب المسلمین عن الرقم سے نوایب المسلمین فضا صرف اختلاف ہم مسائیدن وہ ضغما لگا انہوں نے کہ لام صاحب بغیر ہمیں خبر کرے کرشے انہوں نے دادو اور خرمات نہو او کذا لو خمس نہو مدار کا ترجمہ یہ کہ قائد الانقام نہ دادے کہ دادو خمس اور کریں جو محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے ظاہر ہے اور کی دادو خمس نہو جدا اگر کوئی خصوصیت خیبر ما نقاب آن خیبر من ہو. دیگر کی خصوصیت میں دا دا دا دا نور خدا بے رضا الغانمین. برباد غانمی نبانی ربنے مانا سو بیتنا سو برانہ دے رتنا سو پجے مانا سمے دارے صداخور کر چھو دراست غانمات وچ ہر کلا پاک ماسو ارباؤں کی چاوا قا قسد مجایدین دا نبی رسال اللہ صلی تصرف جائ چھو غیر تے کی قومس کی تخاث سے نبی رسال اللہ پر پتر قولا سے جائ چھو ابو درہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی مانا سخی گن ہر کلا پاک ماس ارباؤں کی نبی رسال جائے اللہ تدبی مقصد سرکن بل میچا میرے بارے نہیں ہمارا ہمارا ہمارا علاوہ کے مناہ دیا مناہ مانگنا اللہ کہ قال آنی کے ماتا کہ مانا ما مانا اللہ مانا مگر بہلک مرتبہ ارضيكا قارو بيان عادتنا عادتنا مرن محمد ينالي نجادين فتاه عليه ستا كان ينذاكو كي دولب يومنا فورا زمانه وصلنا ذا دايولوش فيرا وجا تو خن كان لي مطلب و نا و یضا ان ابو منر بکر پڑھا داتا نامہ سے اللہ مدد تھا پڑھا کہ میں خالی تھا جناب جناب جابر بن عکلا طلبہ نے روان دی جناب نے سنا کاغذ اورای مدد کرنے کے تو لقاء سے کے نور کا سانچ نی بھی مان دا ولی وسر سرخار ورک نے پر سروراج جی باقی سیدائے ترازو پر جناب نے معلمی جنبی نے تصرف جائز دی اور دے چاہتا ہے کہ خبص نے اور کہا ہے لنواب المسلمین مقصد مغانیمت بالجاہرانا دا تقسیم رابعہ تصورت تقسیم تصورت مغانیمت جملیتا غیرانا اذن قانا رجل اعزال انصاب کوا آلقا شاقیتو ان لم اعزل زبب باد بخت ام قضی انصاب نکوما اور شکم صدیم اپ خود نوی انصاب کوا بد بختی محالبت